بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت ذلك حير لكم من كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله وادكروا الله كثيرا لعلكم تفلقوا صدق الله العليل العظيم إِنَّ الله وَمَلَائِكَةَ أَوْجِ صَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَجُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسليما. صلى الله على النبي جل من جواله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين وکی اس وقت سورت الجمعہ کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں جمع المبارک بہت ہی متبادل دن ہے اور اسی لیے اس دن کو سید الجام کہا جاتا ہے دنوں کا سردار اور عربی میں اس دن کا جو نام پہلے رکھا گیا تھا وہ اروبا تھا جمعے کو اروبا کہتے تھے اور جمعہ اس لیے جمعہ کہلاتا ہے کہ اس میں نمازوں کے اجتماعات ہوتے ہیں جمعہ کے معنی اجتماع کے ہیں کیونکہ مسلمان اپنے شہروں میں اس کے لیے خصوصیت کے ساتھ جمع ہو کر اکھٹے ہو کر اجتماع کی صورت میں اس کو ادا کیا جاتا ہے اور اس کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ جماعت ہو تو اس کو جمع کہا جانے لگا اور یہ دن اس دن کو یہ نام جس شخص نے دیا پہلا شخص کہ جو اس دن کو جمعے سے پکارتا تھا اور اس نے اس کا نام جمعہ رکھا وہ تھا کاب بن لو ائی بن لئی نے اس دن کا نام جمعہ رکھا سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ جو جمع نماز جمعہ ادا کی تو اہل سیر کا یہ بیان ہے کہ حضور علیہ اللہ سلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو بارہ ربیع الاول شریف کا دن تھا روزے پیر آپ نے مقام قباء میں نزول اجلال فرمایا اور یہاں پر مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور پیر منگل بدھ اور جمعرات یہاں پر آپ نے آرام فرمایا اور اس کے بعد پھر یہاں سے مدینہ کے لیے جو تھوڑے ہی فاصلے پر ہے مقام قبا سے آپ نے ارادہ فرمایا کہ مدینہ منورہ جو ہے تشیف لے جایا جائے تو یہ جمعہ کا دن تھا اور بنی سالم بن آف جہاں پر آباد تھے اس وادی میں جب آپ پہنچے ہیں تو نماز کا وقت ہو چکا تھا صحابہ اکرام نے یہاں پر اہتمام فرمایا اور مسجد یہاں پر قائم کی اور سرکار ضالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر اپنے اصحاب کے ساتھ نماز جمعہ ادا فرمائی یہ پہلے ہی نماز جمعہ تھی اور یہ مقام اب بھی موجود ہے یہاں پر جو مسجد بنائی گئی ہے جس کی بنیاد حضرات صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رکھی اور اس کی تعمیر میں حصہ لیا یہ مسجد جمعہ کہلاتی اور جو حجاج اور جو عمرہ کرنے والے مدینہ منورہ حاضری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں وہ اس مسجد کی بھی زیارت کرتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے یا مسجد کھلی ہوتی ہے تو یہاں جا کر تو گانا نفل بھی ادا کرتے ہیں اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے تو نماز جمعہ اور اس دن کی بڑی اہمیت حاصل اسلام میں اور بڑی اس کی خصوصیت ہے اور اس دن کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت آئی ہے جن میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص جمعے کے دن انتقال کرتا ہے اس کو جو ہے وہ شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے اس کو شہادت کا عطا ہوتا ہے اور دوسری فضیلت اس دن کی یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن انتقال کرنے والا فت قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے تو یہ اس کی خصوصیت اور پھر انہی خصوصیات اور اس دن کی یہی خوبیاں اور یہ جو فضیلت ہے وہ جہاں اس آیت سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس دن کی یہ فضیلت ہو اور جس نماز کی یہ خوبی ہو تو اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ الذین آمنو یوم کہ اے اہل ایمان جب نماز کے لیے اذان دے دی جائے جمعہ کے دن اللہ تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف وزر البیت اور تجارت خرید و فروخت بیع و شراک یہ سب چھوڑ دو ان سب کاموں کو ترک کر دو اور ان سب کو چھوڑ کر کیا کرو فصیر اللہ یہ سب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں اور کسی کام میں مشغول نہ ہویر الکم یہ ساری باتیں اور ان تمام احکامات پر عمل درامد کرنا تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے ان تم تعلوم اگر تم اس کو جانو اور تمہیں اس کا علم ہو جائے فائدہ کو دیا تسولہ پھر جب نماز ادا کر لی جائے تو پھر جو ہے تم اللہ کا فضل تلاش کرو تو اب اذان جمعے کے دن جب دے دی جائے تو اس اذان سے مراد کون سی اذان ہے کہ جس کے ہوتے ہی خرید و فروخت لین دین اور بیع و شراء اور تجارت بزنس سب حرام ہو جاتا ہے یہ پہلی ہی اذان ہے پہلی اذان جو دی جاتی ہے اگرچہ اس کا اضافہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خلیفت المسلمین خلیف سویم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس اذان کو جاری کیا حضور کے زمانے میں یہ اذان نہیں دی جاتی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ اذان نہیں تھی نہ ہی حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیقم کے زمانے میں تھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اضافہ کیا یہیں سے آپ بات یہ سمجھ لیں کہ دین کے اندر ایسا کام کہ جو اچھا ہو اور جس سے قرآن اور حدیث کا کوئی حکم مرتفع نہ ہو جاتا ہو قرآن و حدیث کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو دین میں ایسے کام کا اضافہ کرنا بالکل جائز ہے اور بالکل مستحسن تو اصول یہ ہو گیا اس سے ہمیں ایک اصول بھی معلوم ہو گیا اور اس اصول کی بنیاد اور اس کا قاعدہ بھی ایسا نہیں کہ جو ہے وہ دین میں اور اسلام میں موجود نہ ہو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش کے ذریعے اور اس کے مطابق جو ہے کر دیا ہو ایسا نہیں ہے بلکہ دین میں اس کی بنیاد ہے اور وہ ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ من سنن فی الاسلام منسل اسلامی سنتاً حسنتن فلہو و اجر من عمل بھیا او کما قال علیہ السلات و تصدیق کہ جس شخص نے دین کے اندر اچھا طریقہ رائج کیا اور اچھی بات کو ایجاد کر کر اس پر عمل کیا تو فرمایا کہ اس اچھی بات کے ایجاد کرنے والے کے لیے اجر ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی اجر ہے کہ جو اس اچھی بات پر اور اس اچھے کام پر عمل کریں گے آپ ذرا غور کیجئے یہ جو میں بات ارض کر رہا ہوں یہ کتنی بنیادی اور کتنی اہم ہے اور اسی بنیاد پر ہمارے بہت سے مسائل اور بہت سے احکام حل ہوتے چلے جائیں گے جس میں کوئی پیچیدگی اور دشواری نہیں ہوگی تو یہ اصول حدیث میں بیان اور یہ حدیث کوئی معمولی کتابوں کی نہیں ہے جس میں صاحب مشکل یعنی اور مستند کتابوں کی اور اس کے علاوہ دوسری جو کتابیں حدیث کی ہیں ان میں سے جو ہے جو حدیث منتخب کی ہیں اور جمع کی ہیں مشکات کے اندر بھی یہ حدیث دے کی اجازت کی ہے کہ اس, اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ منسل نفی تو ایک تو یہ اصول ہو گیا پھر آپ دیکھیے دوسرا اصول کیا ہے دوسرا اصول وہ یہ ہے کہ, ما رآہ المؤمنون حسن فہو عند اللہ حسنہ. کہ وہ بات وہ کام کہ جس کو جمہور مسلمانوں کی اکثریت یعنی مسلمانوں کی اکثریت سے مراد یہ ہے کہ جو دیندار اور جو تمام احکامات کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں ایسے جو ہے یعنی دیندار متقی صالح حضرات کی اکثریت اور مسلمانوں کی اکثریت اس کو پسند کرتی ہے اور اس کو اچھا سمجھتی ہے وہ کام اور وہ بات بھی اللہ کے نزدیک بہت اچھی اور بہت ہی مستحکم ہے تو دوسرا اصول یہ ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس اذان کا اضافہ کیا اب اس کی وجہ بھی سمجھ لیں ہیں آپ کہ حضرت عثمان غنی نے اس اذان کو کیوں جو ہے وہ داخل کیا اور اس کا اشرا اور اس کو کیوں اس کا کیوں اضافہ فرمایا وجہ یہ تھی کہ جب آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے غفلت کا شکار ہو گئی ہے جمعے کے دن جو ہے اذان ہوتی ہے تو وہ پھر بھی جو ہے اپنے کاموں میں اپنے دھندوں میں اور اپنی تجارت میں اپنے بے اشدا میں مشغول رہتے ہیں تو انہوں نے یہ کیا کہ اذان شروع کر دی ایک بازار ہے جس کو زورہ کہا جاتا ہے زورہ نامی بازار جہاں پر آپ نے یہ اذان کہلوانا شروع کی اور اس وقت حضرات صحابہ بھی بہت سے موجود تھے یہ نہیں کہ سارے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے بلکہ اکثریت صحابہ کرام کی موجود تھی سب نے جو ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدمان اس عمل کو اور اس فیل کو سب نے اچھا جانا کسی نے اعتراض نہیں کیا سب نے کہا بہت اچھا ہے کہ یہ اذان جب ہو جائے تو مسلمان جو ہے چوکنا ہو جائیں گے اور اپنا کاروبار چھوڑ کر نماز کے لیے اہتمام کریں گے تو اب اب دیکھیے تو اب یہ جو ایک ہمارے یہاں سادہ لو مسلمانوں کو اچھے کاموں سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا اور بدت کا نام دے گا ہر صاحب یہ کام بدت ہے یعنی بدعت کا ایسا یعنی اس طرح سے اس کو ادا کریں گے مسلمانوں سے اس طرح سے کہیں گے جیسے معلوم ہوتا اللہ وہ کام جو ہے یعنی کفری ہو گیا یا کفری کام ہے اس کے کرنے سے انسان کافر ہو جائے گا ارے بھائی یہ, یہ جو ہے جناب یہ دیکھو سوئم یہ تیجا یہ چالیسواں یہ دسواں یہ بیسواں یہ ارس یہ برسی یہ دیکھو یہ سب بدت ہے جی یہ حضور کے زمانے میں کہاں تھے یہ جو ہے صحابہ کے زمانے میں کب تھا کسی صحابی نے جو ہے صحابی نے برسی منائی کسی صحابی نے جو ہے وہ جشن بلادت منایا انہوں نے جلوس نکالے یہ کہہ کر مسلمانوں کو اچھے اچھے کاموں سے جو جناب دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کو روکا جاتا ہے تو یہ بات نہیں ہے یہ سمجھ لیں آپ کہ ہر کام بدت نہیں ہے ہر کام برا نہیں ہے دیکھیے بدت وہ بدت پوری ہوتی ہے کہ جس سے گمراہی پھیلے جس سے قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو جس کام سے جو ہے حدیث کی خلاف ورزی ہوتی ہو اور اصول جو ہے قرآن میں یہ بیان فرما دیا ماں آتا کمر رسول فو نت ہو کہ جس کام کا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سے یہ کہیں کہ یہ مت کرو جس سے ہوگے اور جس سے منع فرمائیں اس سے تم رک جاؤ اور جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو اصول یہ ہوا کہ جن کاموں سے سرکار دالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ہے ہمارے لیے وہ کام مباح ہیں ہمارے لیے وہ کام جائز ہیں ان کاموں کے کرنے میں گناہ نہیں ہے اگر اس اصول کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو یہ خود جو بدر بدر کے رت لگاتے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں بدعتوں کا استقاب کرتے ہیں تو پہلے تو یہ خود جو ہے اپنی اس, اس اصول پر اور اپنے فیصلے پر عمل کریں کہ ان سے پوچھا جائے کہ کیا سا جو ہے یہ اذان حضور کے زمانے میں ہوئی تھی اگر یہی بات ہے کہ حضور کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں اور جو کام نہ ہو اور صحابہ نے جو منع کر دیا ہو وہ کام کرنا بدعت ہے اور وہ بری بدعت ہے تو پھر سب سے پہلے ان کو عمل درامت کرنا چاہیے اپنی اپنی مسجدوں سے جو ہے یہ محراب جو بنی ہوئی جابر میں کھڑے ہو کر خطاب کر رہا ہوں اس محراب کا حصہ کو بالکل جو ہے بند کر دینا چاہیے حضور کے زمانے میں یہ محراب نہیں بنی ہوتی تھی حضور کے زمانے میں یہ کنگرے جو مسجد کے اوپر آپ لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کی مساجد میں بھی کنگرے لگے ہوئے ہیں مینارے جو ہے سو سو فٹ کے بلند بنائے ہوئے ہیں سب سے پہلے جو ہے ان بداتوں کا انہی حدام ان کو اپنے یہاں سے شروع کرنا چاہیے سارے ان کی جتنی بھی مساجد ہیں جو میلاد کو چالیسویں کو سویم کو تیجے کو جو بدت کہتے ہیں سب سے پہلے ان کو عمل کرنا چاہیے اپنی مسجدوں سے جتنے مینارے ہیں سب ڈھا دینے چاہیے اور ایک دو بدت نہیں پھر ان کو یہ چاہیے کہ اپنی مسجدوں میں کتنے تالین بچھائے ہوئے ہیں دریاں بچھائی ہوئی ہیں اور یہ سفید جو ہے کارٹن کے لگائی ہوئی ہیں یہ سب اٹھا کر پھینک دیں چٹائی بچھائیں کھجور کی کھجور کی پتیوں کی اور یہ یہ جتنی مسجدیں پکی بنائی ہوئی ہیں سب ڈھالیں کچی مٹی اور گاڑہ سے دیوار بنا کر مسجد بنانی چاہیے اس پر کھجور کے تنوں کے جو شہدیل رکھ کر اس پر جو ہے وہ چٹائیاں ڈالنی چاہیے ان مسجدوں میں نماز پڑھیں لاؤڈ اسپیکر سب ختم کریں اس سے اذان وغیرہ سب ختم کریں کہ حضور کے زمانے میں کیا تعبین اور تب تعبین ایک, ایک ہزار مرتبہ بھی میں کہتا رہا ہوں تو اس کے زمانے تک یہ سب چیزیں نہیں تھی یہ سب بدت یہ سب ختم کر دینا چاہیے پھر یہ کہ یہ جو فلائٹ پر جہازوں پر جو سفر, سفر کرتے ہیں اور جناب ویگنوں میں کاروں میں اور جناب ویگنوں میں سائیکل پر موٹر سائیکل پر ان سب پر ان کو اپنا سفر ختم کر دینا چاہیے سرکار کی سنت پر عمل کرنا چاہیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کوٹری پر سواری فرماتے تھے دراز گوش پر جو ہے سواری فرماتے تھے ان پر بیٹھ کر ان کو اپنے اپنے دفتر جانا چاہیے اور یہ جو چھٹی کی جاتی ہے یہ چھٹی یہ چھٹّی بھی یہ ثابت کریں کہ حضور کے زمانے میں یہ سب چھٹی ختم کر ہر روز کام کرنا چاہیے چھٹی نہیں کرنی چاہیے سب بدت ہے یہ سب ساری ختم ایک دو بات باتیں نہیں میں نے جو ہے یہ بات ذمن چلی آئی تھی حضرت عثمان ذنی کے آزاد کے اضافے کرنے پر یہ ذرا میں نے تھوڑا سا ذہن صاف کرنے کے لیے یہ مختصر سی باتیں موٹی موٹی عرض کر دی ہیں اور ایسی باتیں ہیں کہ جن کا کرنا یعنی کا تو وہ ہے جو واجب ہے لین دین تجارت کرنا سب جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے اور یہ کس کے لیے چھوڑا جا رہا ہے فرمایا ذکر اللہ جمہور نے ذکر اللہ سے مراد یہاں پر جو ہے وہ خطبا مراد دیا خطبہ مراد ہے یہاں پر کہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اس کو سننے کیا کی جائے اور فس دوڑو تو اس سے مطلب کو یہ نہ سمجھ لے کہ دوڑ لگانا مقصد ہے لفظی معنی تو یہی ہے سا کے معنی جو ہے دوڑنے کے ہی ہیں مگر اس کا مقصد یہ نہیں کہ جناب خوب جو ہے ہابا دوڑ کر, کر کوئی جو ہے چھلانگے لگاتے ہوئے دوڑتا ہوا جو آئے نہیں بلکہ فرسٹ ہاؤ سے مراد جو ہے وہ یعنی اہتمام ہے نماز کے لیے تیاری کرنا ہے یعنی اس طرح کا اہتمام کرنا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنا خصوصیت کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کتنا جو ہے وہ موقع کر کر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جس طرح سے تم اپنے کسی پسندیدہ کام کے لیے جلد سے جلد کرنے کے لیے چھلانگیں لگاتے ہو دوڑتے ہو اس طرح سے اللہ کے ذکر اور اس نماز کے لیے جو تم اہتمام کرو اور تیاری کرو لیکن یہاں تو دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے آخری اس کے چند جملے رہ جاتے ہیں تو پھر نظر آتا ہے کہ جناب ہم لگتا ہے بعض لوگ جہی سمجھے ہوئے کہ پس پر عمل کرنا دوڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں یہ مقصد نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ نماز کے لیے اس طرح سے تیاری کی جائے کہ جب آزان ہو جائے فوراً جو ہے جو جہاں جو کام ہے اس کو وہیں پر بند کر دیا جائے کہا بس اب جو ہے نماز کے علاوہ دوسرا کام دنیا کے دوسرے کسی دھندے میں دنیاوی کسی معاملات میں جو ہے وہ بالکل مشغول ہونا مسلمان کے لیے بالکل جائز اور روا نہیں ہے یہ مطلب فتح وزر البئی اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ اس کا استعمال کرو اس کی تیاری کرو اور جو ہے سارا لین دین سب جو ہے دنیا کے معاملات اور سب جو ہے وہ چھوڑ کر اس کے لیے تیاری کی جائے گی خیر الکھن یہ سب تمہارے لیے بہت بہتر تو اب یہ اندازہ کیجئے کہ جس جن کاموں کو اللہ تبارک مطالعہ ہم سب کے لیے بہتر قرار دے تو اسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن سے بہتر کچھ اور سمجھا ہوا ہے اب جی دیکھیے کہ یہ تمہیں کی جو تعطیل ہمارے یہاں کی جانے لگی تھی اور اس کے لیے ہم اور آپ نے ہمارے بزرگوں نے مسلمانوں نے کتنی جو ہے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں کتنا احتجاج کیا کتنی صداے برم کی ہیں کس طرح سے جو ہے جناب اس کے لیے تحریک چلائی گئی اور اس دن جو ہے وہ تعطیل رکھی گئی اور اس کو ایک ایسا کام تھا کہ جس میں سب اچھی طریقے سے سب جو ہے وہ معاملات ہو رہے تھے کوئی جو ہے گل کوئی کسی قسم کی کوئی کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا لیکن اب جو ہے جناب اس دن کی تعطیل کو تنیاوی ہیلے بہانے بنا کر جناب سادانوں مسلمانوں کے ذہنوں میں بال ڈال دی گئی اور اس کے لیے جو ہے سب سے بڑا جو ہے عذر اس کے جواب کے لیے اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس نے لنگ یہ پیش کیا گیا کہ ہمارا بیرونی دنیا سے رابطہ اور تعلق منقطع ہو جاتا ہے جمعے کے دن چھٹی کرنے سے کیا سمجھیا؟ یعنی دنیا سے ہم دنیا دار ہیں دنیا اہل دنیا سے دنیا داروں سے ہم دنیا داروں کا تعلق جو ہے وہ منقطع نہیں ہونا چاہیے دینی احکام سے, اللہ ری کے کے اور اور قیامت ٹوٹ پڑتی تھی کیا کتنا جو ہے وہ جناب جو ہے وہ آ, بر, کتنی بربادی اور کتنی جو ہے تباہی آ جاتی تھی اپنی مرضی سے دنیاوی آ, جو ہے وہ آ, نمبر حاصل کرنے کے لیے تو جناب آپ پورے پورے دن کی جو ہے وہ تعطیل کر دیتے ہیں ہڑتال کر دیتے ہیں جو خلاف شرع ہڑتال کا اس قسم کی چیز کا اسلام میں دین میں شریعت میں کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کے لیے جناب جو ہے, جناب آپ، آپ آج جو ہے جی یہ فلاں کام فلا کے لیے جو ہے آج جو ہے اہل کشمیر سے یکجہتی کے لیے ہڑتال کی جا رہی ہے یہ سب حوصلے یہ سب, سب نام نہاد یہ سب خلاف شرع یہ تو سب جو ہے وہ جناب کیا جاتا ہے اور پھر ہم آپ دیکھیں کہ دنیا میں کس قدر جو ترقی ہو چکی ہے کتنی کیا کیا چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں تو اس پر اگر غور کیا جائے تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا آج جو ہے کی سہولتیں مہیا ہیں آج فیکس کی سہولتیں م... جو ہے وہ حاصل ہیں اور اور نیا نے کیا کیا اچھا ڈائلیکٹ کی جو ہے سہولتیں م... مہیا ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے آج ایجاد ہو چکی ہیں اور ان سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اٹھایا جا سکتا ہے کہ بھائی اچھا پھر یہ دیکھیں آپ کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارا فلا فلا ملک سے جو جناب امریکہ سے برطانیہ سے کینیڈا سے فلاں سے فلاں سے ہمارا جو رابطہ منقطع ہو جاتا ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں جو یعنی جغرافیائی حدود سے متعلق جو ہے وہ وقت اور ٹائم ہے وہ کب وہ ہمارے ساتھ ہے ابھی وہ یعنی یہ ممالک جن کے میں نے نام لیے تقریبا دس دس گھنٹے ہم سے پیچھے ہیں مطلب یہ کہ جب ہم اپنے یہاں اپنا لین دین کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جناب آرام فرما ہوتے ہیں اور پانچ ممالک تو ایسے ہیں کہ ابھی ہم جو ہے جناب نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں اور وہاں جو ہے وہ کام ہو رہا ہے تو کیا یہ جو ہے وہ انقت عازم نہیں آ رہا ہے کیا اس طرح سے الگ تھلگ نہیں ہو رہے ہیں یہ سب جو ہے اپنے جو ہے اپنے آخ کو خوش کرنے کے سارے دھندے یہ بہت اچھا ہے برا کیا گیا ہے یہ اچھا نہیں کیا گیا ہے اور ہم اس کے لیے پرزور اپیل کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کے لیے احتجاج کرتے ہیں کہ یہ دن جو چھٹی کے لیے مخصوص کیا گیا تھا مسلمانوں نے اس کو جو ہے منتخب کا جو سید الام تھا اس کی اہمیت تھا ہمارے دین میں تو اس دن کی چھٹی کرنا جو ہے یہ بہت ہی جو ہے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے مطابق جو ہے قدم اٹھایا گیا ہے ہم اس کے لیے سزائے احتجاج بلند کرتے ہیں اور آپ سب گواں رہیں اور آپ سب جو ہے اس بات پر جو ہے وہ شاہد رہیں کہ ہم نے دل سے جو ہے اس صدا کو جو ہے بلند کیا ہے اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی استداعت اور حت المقدور آپ بھی جو ہے اس میں حصہ لیں اور آپ بھی جو ہے خطوط لکھیں اخبارات میں مضامین دیں بیان دیں اور اس طرح کا جو ہے یعنی اپنی ناپسندگی کا اور جمعے کے دن کی چھٹی کرنے سے متعلق جو ہے یہ فیصلہ جو ہے نفرت کے اظہار کے لیے جو بھی یعنی طریقہ کار قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے ہو سکتا ہے وہ آپ اختیار کریں اس کے مطابق عمل کریں یہ اچھا نہیں کیا گیا یہ جو ہے ہم مسلمانوں کے تشخص اور ہماری جو ہے اسلامی تہذیب اور ہماری ثقافت اور ہمارے جو ہے معمول اور ہمارے شریع احکام کے خلاف جو ہے یہ قدم اٹھایا گیا ہے اور یہ جی کسی طرح بھی اسلامی مملکت پاکستان کے جو ہے سربراہ اور وزیر اعظم کے لیے کسی طرح جو یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ جو ہے اس کے خلاف جو ہے جناب یہ جو ہے یعنی جمعے کی چھٹی منسوخ کر, کر جو ہے جناب وہ اتوار کا دن جو ہے منتخب کرتے ہیں ان کو دیکھو بے تینوں کو کہ وہ بادل اور وہ کافر اور وہرق وہ اپنے بادل نظریات پر کتنے سختی سے عمل پہ رہا ہے انہوں نے اپنا وہی دن رکھا ہے اور ان کو کچھ کرنے کے لیے جو ہے جناب وہ دن یہاں بھی جو ہے چھٹّی کے لیے جو ہے رائج کر دیا گیا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ یعنی ساری باتوں کا جائزہ لیا جائے تو اگر جمعے کے دن چھٹی رکھی جائے اس فیصلے کو بحال کر دیا جائے تو اس سے کوئی مجموعی طور پر کسی قسم کا کوئی جو ہے نقصان نہیں ہو سکتا ہے بھائی آپ کے یہاں یہ تمام ذرائع ابلاغ کے اور تعلقات کے موجود ہیں اگر وہاں سے کوئی جو ہے حکم آتا بھی ہے صحت پر موصول ہو جاتا ہے اور جو ہے یہ تمام چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں تو کیا جو ہے اسی وقت جو ہے آنند فانند جو ہے تمام آرڈر جو ہے وہ ایشو ہو جاتے ہیں ابھی فیکٹس آیا, آیا ہے تو جناب سیکرٹری کو حکم دیا جاتا ہے فراہ کو غور و کہیں جا کر جو, اس پر جو ہے وہ لکھا جاتا اور ہے اور مطلع کیا جاتا ہے اس میں ایک ایک دن دو دو دن گزر جاتے ہیں تو یہ سارے جو ہے جتنے بھی باتیں جو ہے بہانے ہی لے پیش کیے گئے ہیں یہ سب جو ہے ना قابل مصروف اور بالکل جو ہے لنگڑے لولے اور کسی طرح سے جو ہے یہ یعنی یہ وہ عزر اور جو ہے یہ جو ہے وہ صحیح طرح کے جو ہے وہ باتیں کو ان کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے جمعے کی چھٹی کے منسوخ ہونے کے لیے یہ سب جو ہے جو ہے یعنی ان آتاؤں کے اشاروں پر ہے کہ جو جو دشمن اسلام اور دشمن اہل ایمان اور دشمنانے مسلمان ہیں اور ان سے حضر کرنے ان سے, رہنے, ان سے دور رہنے اور ان سے جو ہے وہ احتیاط برتنے کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے میں اور آپ یہی کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جو ہے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اہمیت اور احکامات شریعہ اور تعلیمات الہیہ پر عمل کرنے کی توفی کی نائت فرمائے وآخر